You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat Zindaba Ahmadiyat Zindaba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 دنیا اللہ لعب و له و خیر للذین يتقون افلا تعقلون دنیا کی زندگی کھیلد اور لغویات کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں بس کیا تم عقل نہیں کرتے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فإنهم, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينَ یجحدون <تصفيق> یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تجھے غم میں مبتلا کرتا ہے بس وہ تیرا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں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 دلیکلی مل قد اکم نبس اور تج سے پہلے بھی کئی رسول جٹلائے گئے تھے اور انہوں نے اس بات پر کہ وہ جٹلائے گئے صبر کیا اور وہ ستا گئے یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اور تیرے پاس تو ان پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں وَإن كَانَ كَبُرَ عَلَيكَ تَطَاعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَ فَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ أَوْ سُلَّمًا في السماء وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ بس اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر تجھ میں طاقت ہوتی تو تو چاہتا کہ زمین میں سرنگ کھود کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے لیے کوئی نشان لے آتا ہاں اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا پس تو ایسوں میں سے نہ ہو جو جاہل ہیں خودی سے باز بھی آؤ یا نہیں اپنی پاک صف بناؤ یا نہیں یا رو با باتل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باتل سے میل دل کی ہٹا حق کی طرف رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سی دو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بسک اٹھاؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے با کیوں کر کرو گرد جو محت ہوش کر کے سناؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خود بارو خودی سے بز بھی آ گیا نہیں خونی پاک صف بناؤ گیا حزب اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام عظر احمد صاحب کے ساتھ کنٹرول پہ لے کے حاضر ہے سامعین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اردو سروس کے ساتھ اور ہفتے کو نو سے دس بجے ایف ایم ون پہ عربی اور پھر 10 سے 11 بجے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 سامین ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کلمات کو سنیے اور اس کے بعد پھر ہم سٹوڈیوز کی لائنس کھولتے ہیں اور اس دعوت کے ساتھ کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمارے معزز مہمان کے سامنے رکھیں عبد النور عابد صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کا پروگرام جو ہے وہ بانی صلی علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ اسلام کی کتب کے حوالے سے ہوتا ہے جس میں یہ مختلف کتب کو لے کر آتے ہیں اور اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور جو کتب بھی یہ یہاں پہ لاتے ہیں وہ سب کی سب آن لائن اویلیبل ہیں آپ اگر کوئی بھی کتاب دیکھنا چاہیں جماعت احمدیہ کے حوالے سے جو جو جماعت احمدیہ کی چھاپی ہوئی ہے تو وہ الاسلام اور پہ آپ کو مل سکتی ہے الاسلام .org. وہاں پہ آپ بانی سلسلہ علی احمدیہ کی کتابیں مختلف بزرگانیں جماعت احمدیہ کی کتابیں بآسانی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو آپ اس پروگرام میں باتیں سنتے ہیں وہ سب چیزیں آپ خود مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اصل کتاب میں کیا لکھا ہے تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں سامعین اس میں میں عرض کر دوں کہ آج افطاری کا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ 8 آٹھ بج کے پچاس منٹ پہ ہے آٹھ بج کے پچاس منٹ پہ ہم تقریباً دس 10 بارہ 10, منٹ کا وقفہ کریں گے تاکہ سامعین بھی افطار کر لیں اور ہم جو اسٹوڈیوز میں ہیں ہم بھی افطار کر لیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اس کے بارے میں مزید اعلان قریب چل کے پ وقت عبد صاحب کو دعوت کے پروگرام کا سلسلہ شروع کریں صاحب بسم اللہ جی السلام علیکم و اللہ تمام سامعین کو بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزب اللہ نشطین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> مکرم صاحب جس طرح آپ نے تعارف کرایا ہمارے پروگرام کا جی. ہم حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کی کوئی ایک کتاب پروگرام کے لیے مختص کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے اس کے بارے میں اور اس میں اگر ہمارے جو سامعین ہیں ان کو اگر اس کتاب کے بارے میں مفہوم نہیں سمجھ لگا یا کوئی اور انہوں نے بات سن رکھی ہے کسی سے تو وہ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس پروگرام میں سوال کر سکیں جی اسی طرح جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ الاسلام پہ جماعت حمدیہ کی تمام جو کتب ہیں حضرت بانی جماعت حمدیہ حضرت اقدس مسیح ماؤد السلۃ والسلام اسی طرح خلفا کے جو تازہ بہ خطبات ہیں یا کتابیں جس طرح اس کی ایڈیشن ہوئی جاتی ہے تو وہ الاسلام پہ جو ہماری مرکزی ویب سائٹ ہے اس پہ آتی رہتی ہے تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک خاص کتاب کے متعلق ہے اور چونکہ یہ جو مہینہ ہے مئی کا یہ جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے اس میں ایک سنگ میل رکھتا ہے ایک طرف تو جماعت احمدیہ اس مہینے میں ایک بہت بڑے سانحے سے گزری وہ سانحہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلات و السلام کی وفات تھا جب 26 مئی 1908 کو حضرت بانی جماعت احمدیہ کی وفات ہوئی اور اس کے اگلے روز خدا تعالیٰ کی تائیدات اور خدا تعالیٰ کے جو وعدے تھے ان کے مطابق خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا ستائیس مئی انیس سو آٹھ اس حوالے سے جماعت احمدیہ میں مشہور ہے یا ذکر آتا ہے کہ جو خلافت کا جو پہلا دن تھا یا خلافت احمدیہ کا آغاز اس دن سے ہوا اور اس خدا تعالیٰ کی نعمت کو کا اس کی تحدیث نعمت کے لیے پوری دنیا میں جماعت احمدیہ اس مہینے میں خلافت ڈے یا یوم خلافت کے جلسے بھی منعقد کرتی ہے اور ہمارے جو جلسے جلسے ہوتے ہیں وہ بہت مہذب پر مہذب اور مساجد کے اندر اور کسی قسم کا شور و گوگا اس کے اندر شامل نہیں ہوتا کیونکہ عام طور پر جب جلسے کا لفظ سنا جائے تو ایک عام جو مفہوم ہے جو اس کا سمجھا جاتا ہے جو دماغوں میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی شور اور وہاں پہ شور شرابہ اور اس طرح کی کیفیت بھی ہوگی لیکن الحمدللہ للہ آپ کو بھی دعوت ہے آپ جماعت احمدیہ کے کوئی بھی آپ کا قریبی سینٹر ہو جماعت کا تو آپ کو دعوت ہے کہ ان پروگراموں میں آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کس طرح اپنے جو پروگرام ہیں ان کو چلاتی ہے تو بہرحال جیسا میں نے پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا اور اس وقت ہم خلافت خامسہ کے بابرکت دور سے گزر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے خلیفہ تھے ان کا نام حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ ہو اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں عبید اللہ سندھی صاحب جو دیوبند جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں اور ریشمی تحریک جو چلی تھی جس میں ذکر تھا کہ کسی طرح انگریزوں کو باہر نکالا جائے اس میں چند علماء تھے اس میں یہ بھی شامل تھے اور ایک چوٹی کے عالم تھے عبید اللہ سندھی صاحب نے کسی کسی نے سوال کیا ایک مجلس میں ان کے حال ہی میں ملفوظات شائع ہوئی ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور پوری دنیا سے مراد یہ ہے کہ بہت سارا عرصہ افغانستان میں رہے ہیں اسی طرح مسلم ممالک میں اور آخر میں ہندوستان میں اپنے جو لوگ احباب سے ان سے تقریباً مایوس ہو کے اپنی پوری جو زندگی انہوں نے باقی مکہ کی طرف ہجرت کر لی تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب قرآن کریم کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو عبید اللہ سندھی صاحب اور یہ تھوڑا سا میں ان کا ذکر بھی کر دوں کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کا جو پرانا جو مذہب تھا یہ سکھم سے کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں اور قادیان بھی یہ جن مرتبہ آئے ہیں تو بید اللہ سندھی صاحب نے اس وقت ان کو جواب دیا جو سائل تھا اس کو یہ کہا کہ میں نے تقریباً پوری دنیا پھری ہے اور مجھے حکیم مولوی نور الدین سے بڑا عالم قرآن کوئی نظر نہیں آتا تو اسی وقت سائل نے بیٹھے بیٹھے دوبارہ پوچھا کہ مولانا صاحب وہ تو ایک احمدی ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا کہ وہ احمدی نہیں ہے آپ نے میرے سے پوچھا کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو میں نے اس کو بتا دیا تو یہ جو واقعہ ہے یہ ان کی ملفوظات میں یہ پڑھا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے پہلے خلیفہ تھے اس کے بعد حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین صاحب اور مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اللہ تعالیٰ نے خاص خبر سے حضرت مسیم علیہ سلاۃ والسلام کو یہ بھی دی تھی کہ ایک خاص بیٹا تجھے دیا جائے گا جو مسلح موت کے نام سے جماعت احمدیہ میں مشہور ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت خلیفۃ المسی ثالث رحمہ اللہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب جماعت کے خلیفہ مقرر ہوئے پھر ان کے بعد حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ جماعت کے خلیفہ مقرر ہوئے 2003 تین میں ان کا وصال ہوا اور 2003 تین سے اب تک حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جماعت کے پانچویں خلیفہ ہیں سامین خلافت احمدیہ کے موضوع پہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اس مہینہ میں خاص طور پہ جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے یہ مہینہ بڑے سنگ میل کی رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی زندگی میں خلافت احمدیہ خدا تعالیٰ سے تائید پا کر خلافت کے متعلق بعض پیش گوئیاں کی تھیں اور اس کے بارے میں حضرت مسیم علیہ سات اسلام کا ایک واضح موقف ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے ایک نبی کو بھیج کے اور ایک نبی جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا سلسلہ آغاز کرنے کے لیے اس کے سلسلے کو شروع کرنے میرا مطلب ہے کہ اس کے سلسلے کو آگے چلانے کے لیے آغاز تو اس کا نبی کے زمانے میں ہوا تو اس کا جو سلسلہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبوت کا اجرا کرتا ہے اور یہ دو قدرتوں کے بارے میں حضرت دس مسیح ماحد اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ تم بھی ان دو قدرتوں سے فیض ہو گے تو اسی بات سے پتا لگتا ہے کہ یہ جو کتاب آج زیر گفتگو ہوگی اس کا نام رسالہ الوسیت ہے نہایت چھوٹی سی کتاب ہے تیس اکتیس اس کے صفحات ہیں اور ہمارے سامعین اگر چاہیں تو ایک ہی سٹنگ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں نہایت شستہ اور سادہ زبان اس میں استعمال کی گئی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی کوئی اتنی بوجھل اردو یا چونکہ میں اس لیے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو اردو لکھی پڑھی جاتی تھی وہ بہت مقفع ہوتی تھی اس لحاظ سے بلکہ ایک میں پچھلے دنوں کیونکہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں اور شعبہ اردو خاص طور پر تو پچھلے دنوں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا جس میں ایک ذکر موجود ہے کہ پرانے زمانے میں اور پرانے زمانے سے مراد یہ ہے کہ آج سے کوئی سو ڈیڑھ سو سال پہلے یا اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس میں ایک اچھی عبارت اس کتاب کو سمجھا جاتا تھا اس جس میں ایسی عبارتیں ہوں جس میں موٹے موٹے الفاظ فارسی اور عربی کے استعمال کیے جائیں اور پڑھنے والا جو ہے اس میں کچھ مشکل محسوس کرے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہوگی تو اس کو عام طور پر طبعی زبان میں وہ جو اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے لیکن آج کے زمانے میں ان کتابوں کو پڑھنا جو ہے ہم ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں اردو زبان کافی حد تک بولی جاتی ہے لیکن بہت آسان آسانی کی طرف ہم اس کو لے آئے ہیں تو حضرت مسیحم علیہ سات کی جو کتاب ہے یا کتابیں ہیں ان میں وہ رنگ پایا جاتا ہے کہ ایک سلاست ہے ایک نرمی کی طرف اور آج بھی اگر کوئی چاہے تو ان کو با سہولت آرام سے پڑھ سکتا ہے رسالہ الوثیت دسمبر انیس سو پانچ میں حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلط نے تحریر فرمائی اور پھر اس کی اشاعت بھی ہوئی سامعین یہ کتاب جو رسالہ الوصیت ہے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بیس میں شامل ہے اور جلد نمبر بیس میں سے پہلے ہم چند کتابیں اس پروگرام میں اس کو زیر گفتگو لے آئے ہیں اور ان پہ جو اعتراضات بنتے تھے یا ہمارے سامعین نے جو اعتراضات یا اعتراضات یا بعض چیزیں جو ان کو سمجھ نہیں لگیں انہوں نے اس کا اظہار کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے جواب دیے جائیں جس میں لیکچر لاہور لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لدھیانہ جیسی کتابیں شامل ہیں آج اسی کڑی کو ملاتے ہوئے ہم رسالہ الوصیت پہ کچھ بات کریں گے اور اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دو چیزوں کے بارے میں اس کتاب میں خاص طور پر ذکر ملتا ہے ایک یہ کہ حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلط وسلام کے وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اور دوسرا نظام وصیت ہے نظام وصیت جماعت احمدیہ کی جو ٹرمینالوجی ہے یا ہو سکتا ہے جو ہمارے دوسرے سامعین ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں نظام وصیت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس نظام میں شامل ہو ایک تو سلسلہ ہے جماعت احمدیہ اور اس کے اندر بعض اوقات اور اکثر ہی بعض حالات میں چندوں کی جو ہے تحریک وہ کی جاتی ہے بعض لازمی چندے ہیں جو حضرت اقدس مسیح ہیں مودیہ الصلاۃ والسلام نے جن کا اجراء فرمایا اور چونکہ کوئی بھی جو مذہبی جماعت ہے وہ مالی قربانی کے بغیر نہیں چل سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار متعدد بار مالی قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور بلکہ صورت الحضاب صورت الحجرات جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو ڈیفینیشن جو بیان فرمائی اس میں یہ فرمایا کہ مومن تو انم المومن اللہ زینہ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوتے اور اپنے اموال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں تو جو مال کی قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ہر نبی کے وقت میں مال قربانی کا ہمیں ملتا ہے تو جماعت احمدیہ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سسٹم ہے نظام وصیت وہ نظام ہے جس میں شامل ہونے کے لیے تحریک کی جاتی ہے اور کلیتاً اس میں کسی قسم کا فورس نہیں ہوتی بلکہ اپنی مرضی سے جو جماعت ہم دیا کے ممبر ہیں وہ چاہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی کمائیں یا جو بھی ہماری جائیداد ہو اس کا ایک بٹا دس حصہ ہم جماعت اور اسلام کے فروغ کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے اس کی مالی قربانی کریں گے اور وہ جو اس کا حصہ ہے وہ ہم جماعت کے نام کرتے ہیں یہ جو رسالہ زیر گفتگو ہے یہ دسمبر جیسا میں نے عرض کی کہ انیس سو پانچ کی تصنیف ہے اس رسالے میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ اسلام نے وہ تمام الہامات درج فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ کی وفات قریب ہے نبی کی وفات سے اس کے قوم میں جو زلزلہ پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق حضور نے جماعت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ دو قدرتیں دکھلاتا ہے فرماتے ہیں پہلی قدرت نبی کا وجود ہوتا ہے اور دوسری اور نبی کی وفات کے بعد قدرت ثانیہ کا ظہور ہوتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا جنہوں نے اسلام کو نابود ہوتے ہوئے تھام لیا تو کویا حضور علیہ السلام نے جہاں اپنی وفات کی خبر دی وہاں ساتھ ہی خلافت کے ایک دائمی سلسلہ کو یہ یا دائمی سلسلہ کی اپنی جماعت میں جاری ہونے کی بشارت بھی دی ہے اور حضور نے نہایت واضح الفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی مثال دینے کے بعد فرمایا حضور فرماتے ہیں وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی اس رسالے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الہی منشاہ کے متحد اشاعت اسلام اور تبلیغ حکام قرآن کے مقاصد, مقاصد کے لیے ایک دائمی اور مستقل نظام کے قیام کا اعلان بھی فرمایا جو نظام الوصیت کے نام سے جماعت میں معروف ہے اور یہی آئندہ دنیا کے لیے مختلف اقتصادی نظاموں میں نظام نو ثابت ہوگا اور جس کی روح سے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی کہ اشاعت اسلام کی خاطر ہر وصیت کرنے والا یہ ہر جماعت کا ممبر نہیں یہ اس میں فرق ہے ہر وصیت کرنے والا جو بخوشی اس نظام میں شامل ہوتا ہے جو بھی وصیت کرنے والا ہو اس کی اپنی آمد کا اور جائیداد کا کم از کم ایک بٹا دس حصہ سلسلہ کو دیتا ہے وصیت کنندہ کا ذاتی طور پر متقی محرمات سے پرہیز کرنا شرک اور بدت سے مجنب اور سچا اور صاف ہونا بھی شرط ہے یہ بھی حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وصیت کے لیے بھی بعض شرائط ہیں جن کا پورا کرنا موسی پر ضروری ہے حضور نے الہی منشاہ کے تحت ایسے وصیت کرنے والوں کے لیے ایک مقبرہ بھی تجویز فرمایا اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خواب کا ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا یہاں پہ تنگ کرنے کے لیے یا استہزاء کے لیے جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے اور یہ وہ بشتی مقبرہ کی بات ہے اس کی طرف کر کے تو زنی کی جاتی ہے کیونکہ یہ تمام جو شرائط ہیں ان کے ساتھ جو اپنے مال کی قربانی کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اس کے گناہ بخشے گا اور اسے پیار کا سلوک کرے گا تو وہ جو قطع ہے اس کا نام بہشتی مقبرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسے احباب کی ایسے لوگوں کی قبریں ہیں جو نظام وصیت میں شامل نہیں ہیں تو اس کو ہمارے جو غیر جماعت احباب ہیں وہ اتانا زنی کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں اس کا نام بھیشتی مقبرہ ہے اور جو عام قبرستان کے نام سے دوسرا مشہور ہے تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو بشتی مقبرہ میں جس کی تدفین ہوتی ہے وہ اپنے مال کی اپنی زندگی میں ایک بٹا دس تک کی قربانی کرتا ہے اور اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کی وفات کے بعد اس کا بھی ایک بٹا دس حصہ وہ اسلام اور احمدیت کی ترقی میں استعمال میں لایا جاتا ہے اور یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف پیسے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں بلکہ اس کے لیے شرائط ہیں کہ اس میں پنج وقتہ نماز تہجد کا التظام اسی طرح سچا ہونا جھوٹ نہیں بولنا شرک کی عادت نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح کی ایک لمبی تفصیل ہے جو انشاءاللہ اس کے اسی کتاب کا حصہ بھی ہے تو وہ بھی پڑھی جائے گی اور اس میں جو موضوع ہوں گے وہ انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے جزاک اللہ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبدالنور النور عابد صاحب تشریف فرما ہیں اور بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب رسالہ الوسیہ کو آج یہ زیر گفتگو لائی ہیں سامعین آپ کو دعوت کہ اب آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں آپ سوال کیجئے تو کوشش کیجئے کہ جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے بات ہو تاکہ ہمارے موضوع ساتھی جو تحقیق کر کے آتے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں عبد الابد صاحب بھی آج کتابیں بھی لائے ہیں اور فوٹو کاپی شدہ ساتھ نوٹس بھی لے کے آئے ہیں بڑی محنت سے یہ تیاری کر کے آتے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کتاب سے متعلق ہو آپ نے کوئی اعتراض سنا ہو کوئی پڑھا ہو تو اس کو پروگرام میں لائیں پروگرام میں آپ فون <coughs> کے ذریعے آ سکتے ہیں اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا نمبر ہے فور فور ون کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو جو ہمارے سامعین ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے ہمارا ای میل کا پتہ ہے qa یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس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 तो हमारा वेब का पता है voiceofislam.ca voiceofislam इस्लाम डॉट एक ही लफ्स है .ca सी ए जहाँ न सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं समिन सवाल के लिए आपको एक मिनट का हम पेश करते हैं कि इसके अंदर आप अपना सवाल मुकम्मल कीजिए फिर हमारे मेहमान को मौका दें कि उसका जवाब दें समझेंगे कोई पहलू रह गया है या कोई मजीद वजात तलब है तो दोबारा कॉल कर लें लेकिन कम अज़ कम پانچ منٹ کے توقف کے ساتھ اسی طرح سامعین یہ بھی گزارش ہے کہ یہ پروگرام نہ صرف براہ راست سنا جاتا ہے بلکہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ پرانے پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک اچھا بھاوکار اور ایک ایسا پروگرام پیش کریں جو آپ گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سن سکیں اسی ضمن میں آپ سے گزارش کہ جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو اس چیز کو ملوض خاطر رکھیں کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں یا وہ ریڈیو پروگرام میں جو ادھر ہم سٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں ہماری ذات تک نہیں ہے بلکہ اس کا اثر اس ریڈیو پروگرام کے حوالے سے ان سب لوگوں تک ہوتا ہے جو آپ کا یہ پروگرام سنتے ہیں نہ صرف براہ راست سنتے ہیں بلکہ بعد میں بھی سنتے ہیں تو اس حوالے سے ایسا ایسی گفتگو طرز گفتگو کو اگر آپ اپنائیں جو ایک باوقار مجلس میں ہوتی ہے تو اس پروگرام کا مزاج بھی قائم رہے گا اور ہماری مدد بھی ہوگی گفتگو کا سلسلہ جاری عبد النوراب صاحب اسٹوڈیوز میں ہیں عبد النوراب صاحب کا تعارف کہ یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی کینیڈا میں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ امدیہ کینیڈا کہ فارغ و تحصیل ہوئے اس کے بعد انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی اور اب یہ جامعہ احمدیہ میں ہی بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان کا موضوع بانی صلاح علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صابقہ دیانی علیہ السلات و السلام کی مختلف کتب ہوتی ہیں آج رسالہ الوسیع کو لے کے یہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں آپ کو دعوت کہ اپنے سوال جو ہیں ان کے سامنے پیش کریں جی عبد الراب صاحب گفتگو جی خلافت ایک ایسا موضوع ہے ایسا مضمون ہے جی کہ اگر ہم مسلمان امت کی اس وقت حالت دیکھیں تو امت کو بچانے کا یا امت کو ایک ہاتھ پہ کرنے کا جو طریق ہے وہ صرف اور صرف خلافت ہے بے شک اور خلافت بھی وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہو اور خدا تعالیٰ کی قائم کرتا ہو مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں جو علماء ہیں جو غیر جماعت ہیں وہ بھی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ خلافت ضروری ہے خلافت ہونی چاہیے تحریک خلافت بھی چلی جی. انگریز دور میں جب انیس سو چوبیس کے لگ بھگ اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی بھٹو کے دور میں بھی مسلمان ممالک کے جو بڑے سربراہان ہیں انہوں نے سوچنے کی کوشش کی کہ کس طرح جو خلافت ہے اس کو قائم کیا جائے تو خلافت کی اہمیت سے اس کے مقام سے کسی بھی کس طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا خلافت کا جو مقام ہے وہ بہرحال وہاں پہ موجود ہے آپ ہم احمدیہ کہ خلافت کو مانیں یا نہ مانیں لیکن اس بات کو ضرور مانیں گے کہ آج خلافت کے بغیر خلافت میں ہاتھ دیے بغیر امت مسلمہ کا ایک ہاتھ پہ آئے بغیر ایک ساتھ چلے بغیر چارہ نہیں ہے چنانچہ بعض حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو جماعت احمدیہ کے نہیں ہیں تو ایک حوالہ ہے ہفت روزہ نئی دلی یہ سولہ مارچ 1997 میں یہ اخبار شائع ہوئی اس میں لکھتے ہیں کہ خلافت کے بغیر نہ تو دین غالب آ سکتا ہے نہ نماز کا نہ زکوٰۃ کا پورا نظام نافذ ہو سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہو سکتی ہے نہ نیکی فروغ پا سکتی ہے نہ برائی ختم ہو سکتی ہے نہ جمعہ و عیدین کا انتظام ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کی حالت درست ہو سکتی ہے خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت ہے بلکہ جینا درست نہیں خلافت کے بغیر اسلام لولا اور اپاہج ہے پھر اخبار الممبر جو لائل پور فیصلہ آباد جو اس کا نیا نام یا اس کے بعد پڑھا یکم ستمبر 1967 لکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی محرومی اور مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنا نظریہ حیات اپنا نظام خلافت اسلام کا بخشا ہوا دل اور دماغ ایمان اور تقوی والی زندگی اطاعت الہی کا مخلصانہ جذبہ اپنی مرکزیت و اجتماعیت اثار و قربانی کی اور اقوام عالم میں اپنی امتیازی شان کھو دی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کی جگہ ملوکیت و ملائیت کو لانے اپنی مرکزیت کو توڑنے اور اسلام کی راہ راست خلافت سے ہٹنے کی سزا مل رہی ہے بالکل انہوں نے صحیح تجزیہ نکالا ہے کہ آج جو فتنہ اور فساد پھیل رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہر فرقہ دوسرے کو کافر اور مرتد کہتا ہے ہر فرقہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے فتنہ جو پھیلا ہوا ہے فرقہ واریت کا یہ رکنے کا نام نہیں لیتے آئے روز آئے روز سوشل میڈیا تو آج کل اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی خبر ہو تو وہاں دوسرے دنیا کے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے تو آئے دن ہم ٹی وی چینل اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی پروگرام ہے اس میں فرقہ واریت اور اس طرح کی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک فرقہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں ہی سچ ہوں باقی سارے جھوٹے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ بیٹھا جائے بات کی جائے پروگرام کیے جائیں اور اس پہ اپنا موقف بیان کیا جائے اور اس پہ اگر کوئی سوال اٹھتے ہیں تو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی تائید کس کے ساتھ ہے باتوں کے ڈھکونسلوں سے اور کسی کو جھوٹا ثابت کر کے اور اپنی واہ واہ کرا کے یہ فیصلے نہیں ہوں گے فیصلہ اس چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خدا تعالیٰ کا نبی کس کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم کس کے ساتھ ہے اور خدا تعالیٰ کی فیلی شہادت آج کس کے ساتھ ہے فیصلہ اس بات پہ ہوگا اور اسی میں ہم اپنے جو مخالفین ہیں اپنے جو غیر جماعت دوست ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کس کے ساتھ ہے خدا تعالیٰ کی تعداد کس کے ساتھ ہے صورت ہاکہ قرآن کریم کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو ہم اس کی اشارہ کو کاٹ دیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ صاحب کی تفسیر میں کہ کوئی بھی جھوٹا جو خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ تیئیس سال سے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ دیکھ لیں اور آج جماعت حمدیہ انیس سو آٹھ میں مسیم علیہ سلاۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے اور آج دو اٹھارہ میں سے ہم گزر رہے ہیں خدا تعالیٰ کی یہ پھیلی شہادت نہیں ہے تو اور کیا ہے علماء کے لکھے ہوئے حوالے میں ہم نے کئی دفعہ ادھر پروگرام بھی کیے ہیں اور یہاں پہ پڑھ کے سنائے ہیں علماء کے لکھے ہوئے حوالے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیئیس سال سے ایک دن بھی زیادہ مہلت نہیں دیتا اور وجہ کیا ہے وجہ اس کی تیئیس سال کو مختص کرنے کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نبوت کا وہ تیئیس سال تھا اور اس سے کہتے ہیں کہ مجال ہی نہیں وہ سنا اللہ ان میں بڑا نام ہے حافظ ابن قیم جو عیسائیوں میں اور مسلمانوں کے درمیان جو مناظر ہوا کرتے ہیں ان میں بڑا نام ہے اور ان کے نام سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ عقائد کی جو کتابیں ہیں نصفی ہے عقائد شرح نصفی ہے اور اس کی پھر آگے شروعہات میں جو کتابیں شامل ہیں اس میں بھی اس طرح کی باتوں کے ذکر ملتے ہیں اس طرح کے حوالے ہمیں ملتے ہیں تو بالکل انہوں نے جو تجزیہ نکالا وہ بالکل ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کی جگہ ملوکیت اور ملائیت کو لانے اپنے مرکزیت کو توڑنے اور اسلام کی راہ راست خلافت سے ہٹنے کی سزا مل رہی ہے پھر رسالہ جد و جہد لاہور لکھتا ہے کہ خلافت ہی ایک ایسا منصب ہے جو مسلمانوں کو منتشر ہونے کی بجائے ایک مرکز پر جمع رکھتا ہے اور ایک نصب العین مقرر کر کے ان کی تنظیمی قوت کو قائم رکھتا ہے لیکن افسوس ہے افسوس ہے کہ ان اعلیٰ روایات کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے خلافت کی کباء کو چاک کر کے جابر سلطانی کا سلسلہ شروع کر دیا اور امت کا شہرازہ اپنے ہاتھوں سے بکھیر دیا جس سے فرقہ بندی کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کی صورت مسخ ہو گئی آج کل جماعت احمدیہ ایسے فرقے جو خلافت علامہج نبوت کے اصولوں پر چل رہے ہیں کہ باقی مسلمان جو اکثریت میں ہیں اور تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ایک خلافت اسلامیہ قائم نہیں کر سکتے یہ ہماری طرح سے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اتنے فرقے ہیں جماعت احمدیہ کو تو آپ کہتے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں یا انہوں نے غلط تو ایسی چیز جس کی ضرورت ہے اور آپ کے علماء بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آج خلافت کے بغیر کچھ ممکن نہیں امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے فرقہ پرستی کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں آئے دن لوٹ مار اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ شامل ہیں ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ مجھے ایک میسیج ہوا آیا اس میں ایک بیچارہ آدمی اس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی دوسرے شہر میں آیا ہوا تھا تو اس کا جو انہوں نے مف... نیچے جو ہیڈنگ آ... آ... اس کی بنائی وہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کی وجہ سے دوسرا مسلمان اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے وہ کو کے حوالے نہیں کیا جا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہ آ رہا تھا جب بازار سے تو اس کے جو جیب وغیرہ سے ان میں سے فون اور اس کا جو والٹ تھا وہ کسی نے چوری کر لیا نکال لیا تو اس کو بغیر اس کے وہ رسا کو اطلاع کیونکہ کون تھا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں اس کی تدفین کر دی تو اس قسم کے حالات ہیں اس قسم کی چیزوں کے اندر سے گزرا جا رہا ہے تو اس وقت امت کا شہرازہ اگر بچانا ہے تو وہ صرف اور صرف خلافت ہے خلافت کے اندر کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خوبصورت شعر ہے کہ ہیں درندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حصار آج حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کو ماننے بغیر مستوں کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ کس قسم کا اسلام ہے تو ایسی چیز اگر جماعت احمدیہ آپ کی نظر میں جھوٹی ہے آپ کی نظر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعت ٹھیک نہیں ہے تو جماعت احمد کی حیثیت یا جماعت احمدیہ کا جو نمبر ہے وہ تو بالکل تھوڑا سا ہے معمولی ہے اور مسلمان لازمی طور پر زیادہ ہیں تو وہ تمام مل کر خلافت کو آج کیوں نہیں قائم کرتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے خدا خلیفہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو صورت ہے سورت نور اس میں بھی فرماتا ہے و عاد اللہ الزینہ <الَّذِينَة> کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانا ہے امام غزالی خلافت کے نہ ہونے کے خطرناک نتائج کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر خلافت نہ ہو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قاضی معطل ہو جائیں گے ولایات یعنی صوبے ختم ہو جائیں گے حاکم کے احکام نافذ نہیں ہو سکیں گے اور لوگ حرام کاموں کی دہلیز پر ہوں گے انہوں نے تو نہایت اختصار سے یہ بات لکھی اس زمانے میں کہ اس کی دہلیز پر ہوں گے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دہلیز کو پار کر کے بہت آگے تک جو مسلمان ہیں وہ جا چکے ہیں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ جاننا واجب ہے کہ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کے سب سے بڑے عہدے یعنی خلافت خلیفہ کے نشست دین کے سب سے بڑے فرائض میں سے ہے کہتے ہیں در حقیقت اس کے بغیر کوئی اقام دین نہیں پھر آگے نام لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ فضائل بن فیاض احمد بن حنبل اور دوسروں کی رائے بھی یہی ہے امام ابو الحسن لکھتے ہیں كہ امارت کا عقد جو کوئی بھی ہو بلحاظ اجماع واجب ہے امارت سے مراد یہاں پہ خلافت لی جاتی ہے پھر امام احمد لکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کے لیے کوئی خلیفہ نہ ہو تو فتنہ پھیل جاتا ہے پھر چھٹی صدی کے ایک مشہور عالم وہ لکھتے ہیں ان کا نام ہے ابو حفظ لکھتے ہیں کہ واضح طور پر مسلمانوں کا ہر ایک صورت ہر صورت ایک امام یا خلیفہ ہونا چاہیے جو احکام نافذ کرتا ہے حدود مقرر کرتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے فوج کو مسلح کرتا ہے زکوٰۃ وصول کرتا ہے جاسوسوں راہزنوں اور ریاست کے باغیوں کو سزا دیتا ہے جمعہ اور عیدین کی دو نمازیں قائم کرتا ہے اللہ کے بندوں کے درمیان تنازعات کو حل کرتا ہے قانونی حقوق میں گواہوں کی گواہی قبول کرتا ہے جوان اور غریب لوگوں کی شادیاں کراتا ہے جن کے کوئی خاندان نہیں اور مالِ غنیمت تقسیم کرتا ہے تو یہاں پہ بھی وہ یہی لکھتے ہیں کہ ایک خلیفہ کا ہونا بڑا ضروری ہے تو اسی حوالے کو اگر ہم لیں اور دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ جب خلیفہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے نہ تو احکام نافذ ہو رہے ہیں نہ حدود مقرر ہیں نہ آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں نہ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے نہ جاسوسوں رازنوں باغیوں کو سزا ہے نہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس حوالے میں جو ابو حفظ نے یہاں پہ ہمارے سامنے بیان کی ہیں پھر ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام الجزیری لکھتے ہیں کہ امام چار مسالے کے حنفی شافی حملی اور مالکی کے علماء اللہ پر رحمت نازل کرے اللہ ان پر رحمت نازل کرے ایک عمارت کے ہونے کی فرضیت پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کو ہر صورت ایک امام مقرر کرنا چاہیے جو دین کے احکام نافذ کرے اور مظلوموں کو ظالموں کے خلاف انصاف فراہم کرے تو سامعین آج خلافت کی ضرورت اسی طرح ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانسوں کو امت کا شرازہ اگر بچانا ہے تو وہ اس کی صورت یہ ہے کہ خلافت احمدیہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے اور ان فتنوں سے محفوظ رہا جائے جو آج پہلے ہیں جزاکم اللہ سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں محترم عبد رابط صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے ابھی وہ مختلف حوالہ جات رکھے تھے سامین آپ ٹورنٹو کے علاقے اور گردوں کا پرد و کے علاقے میں نماز نماز کا تو نہیں لیکن مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کے ساتھ روزہ جو ہمارے سامعین روزہ رکھ رہے ہیں ان کا روزہ کھلنے کا وقت ہے ہم اب آپ کی خدمت میں اذان پیش کریں گے اس کے بعد درود اور نعت اور یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں آپ اپنا روزہ بآسانی کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کو دعوت کے اپنا روزہ کھولیں نماز مغرب ادا کریں اور اس میں ریڈیو امبیا کی ساری ٹیم کو یاد رکھیں نماز مغرب کی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشد اللہ علاحہ عل اشد اللہ اشد مدر رسول اشدمو ہم مدر رسو لیا hey الصلا hey على الفلاح فل ہئی فل الله اكبر الله اكبر لا الہ the um. پے जिसकी चमन्ना चमनाराई دارائی بن बसद मत जपते हुए नाम उसका पढ़ता है बसद دے نسکا dar nabi آلی مقام اس کا سب تختوں سے اونچا ہے تخت آلی مقام کا وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیبہ کا انوا رسط ہے جس کی چمنا رن كريم محسنا بحر العطايا والجدا يا قلب يذكر احمدا اين الهدى مفن العدا رن كريم محسنا بحر العطايا والجدا محمد محمد محمد رسول اللہ رسول, اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول یا علی نبی کد من دنیا بسلاربی کدار فیحاد موہم محمد محمد محمد موہم اللہ رسول اللہ رسول اللہ Muhammadur Rasulullah Salli ala Nabi'ina Salli ala Muhammadin Salli ala Habibina Salli ala Muhammadin Salli صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد محمد محمد محمد الرسول الله رسول الله الله Muhammadur Rasulullah Salli ala raheem Salli ala Muhammadin Salli ala kareem Rasulullah Rasulullah Muhammadur Rasulullah Rasulullah Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammad Muhammad Muhammad رسول الله رسول الله رسول الله محمد الرسول الله يا قلبي يذكر الرحمد اينا الهدى مفن العدا برا محسین محرل اتاول یا کل بھی یسکر برن Muhammad, Muhammadur Rasulullah Rasulullah, Rasulullah, Muhammadur Rasulullah Ya Rabbi salli ala nabiyyika daima ni hadhi dunya wa basinsa باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمی اکرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ افطاری کے وقفے کے بعد ریڈیو احمدیہ کی ٹیم ایک بار پھر اپنے سامنے ان کو خوش آمدید کہتی ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم عبد عابد صاحب تشریف فرما ہیں اور بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ السلام کی کتاب رسالہ الوسی پہ گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے. فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹورنٹو کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ کیجئے ہمارا پتہ نوٹ کیجئے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی اسلام تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کیجئے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ای میل میں ذکر کر دیں اگر ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو بتا دیں ہم شعر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح یہ گزارش ہے کہ ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنا سوال مکمل کریں اکثر ہمارے ساتھی ہی بتاتے ہیں کہ اگر سوال لکھ کے لایا جائے تو اس کو مکمل کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ کہ فی اگر کہا جائے تو دیر لگتی ہے یہ جو کتاب جس کا آج ہم پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں رسالہ الوسیع اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو الاسلام جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے الاسلام جہاں آپ نہ صرف جا کے یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح باقی جو کتب ہیں یا اکثر اور کتب ہیں وہ بھی وہاں پہ آپ کو مل سکتی ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی عبد النوراب صاحب جی السّلام علیکم و اللہ <coughs> आ, وقفے سے پہلے ہم نے رسالہ وصیت پہ بات کی تھی اور اس کا جو پس منظر ہے اس کتاب کا وہ میں نے سامعین کے سامنے نہایت اختصار سے رکھا تھا ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ کتاب دسمبر انیس سو پانچ کی تصنیف ہے اور اس کے اندر دو جو کلیدی مضامین بیان کیے ہیں وہ ایک ہے خلافت کا جو حضرت اقدس مسیح مؤض السّط اسلام کے بعد قائم ہونی تھی اور دوسرا ہے نظام وصیت کا تو یہ دو مضامین ہیں جو یہ کتاب اپنے اندر لیے ہوئے ہے نہایت چھوٹی کتاب ہے اس کو ایک سیٹنگ میں پڑھا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایڈس کی کتاب <coughs> کے بالکل آغاز میں حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلّۃ وسلام بات کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آب مجھے بار بار آ, اپنی وفات کے متعلق خبریں مل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے پاس آ, کچھ وقت رہتا ہے اور جس کے بعد تیرا جو تیری وفات ہے وہ ہو جائے گی اور ان جو الہامات ہیں ان کو حضرت مسیح مود و اسلام یہاں پہ درج کرتے ہیں جس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تیری اجل قریب آ گئی ہے اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو تیری نسبت خدا کی میعاد تھوڑی یا خدا کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے اور ہم ایسے تمام اعتراض دور و دفع کر دیں گے اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو یہاں <خف> پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اعتراض تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں تو اس کا جو مفہوم ہے یا جس کا مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی حقیقی اعتراض کوئی بھی ایسی بات جس پہ واقعتاً یہ اعتراض پڑھتا ہو کہ مرزا صاحب نے یہ کیا تھا تو ایسے ہے ایسا کوئی بھی اعتراض آج تک ہمارا یہ چیلنج ہے کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی سے نہیں نکال سکتے آپ کی پیش گوئیاں لے لیں آپ کے الحامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کیے اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ تمام کے تمام آپ کی جو کتاب ہیں جماعت احمدیہ ان کو اون کرتی ہے اور کوئی بھی ایسی بات جو حقیقی طور پر حضرت عقدس مسیح مؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر ہو وہ نہیں ہو سکتی اعتراض تو دشمن کا وطیرہ ہوا کرتا ہے اس نے اعتراض ہی کرنا ہے اور کوئی بھی نبی اپنے زمانے میں جو ان کے علماء رہے ہیں یا جو بھی جنہوں نے جنہوں نے اس نبی کو نہیں مانا تو وہ وقت کے نبیوں پر اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ایسا اعتراض جو واقعی اور حقیقی طور پر پڑتا ہو اس کی کوئی جو جو نام و نشان ہے اس کا نہیں ملتا اور ہم حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری پیش گوئیاں ہیں ان میں سے تجھے کچھ دکھاویں یا تجھے وفات دے دیں تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی لوگوں کے پاس بیان کر جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیک وکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا پھر حضور نے اس بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات بیان کی حضرت مسیم اللہ ساتھ اسلام نے اس فریز کا جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور حتی عزت کا موجب ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اس فکرے کے دو معنی ہیں نمبر ایک اول یہ کہ ایسے اعتراضات کو جو رسوا کرنے کی نیت سے شائع کیے جاتے ہیں ہم دور کر دیں گے اور ان اعتراضات کا نام و نشان نہ رہے گا تو ایسے اعتراضات جماعت عمدہ کی تاریخ گواہ ہے اور آج تک حضرت مسیم علیہ صلاح اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک مدلل اور کافی اور شافی جواب ہماری طرف سے ان کو ملتا ہے اور کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں جس کا جماعت ہم دیا جواب نہ دے سکتی ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انیس سو پانچ میں آج بھی ہم اسی انہیں الفاظ پہ قائم ہیں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے کہ اعتراضات کو جو رسوا کرنے کی نیت سے شائع کیے جاتے ہیں ہم دور کر دیں گے اور ان کا اعتراضات کا نام و نشان نہ رہے گا دوسرے حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شکایت کرنے والوں کو جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بد ذکر سے بعض نہیں آتے دنیا سے اٹھا لیں گے اور صفائے سے معدوم کر دیں گے تب ان کے نابود ہونے کی وجہ سے ان کے بہودہ اعتراضات بھی نابود ہو جائیں پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ زیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب کیا فرماتے ہیں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا تمام حوادث اور عجابات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا ظو فرماتے ہیں حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہوں گے اور زمین کو تہوالا کر دیں گے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی پھر وہ جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا جیسا کہ ہر ایک نبی نے اس زمانے کی خبر دی تھی ضرور ہے کہ وہ سب کچھ واقع ہو لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں ان کو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری طرف سے نظیر ہے میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کیے جائیں اور فرمایا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا میں تجھے اس قدر برکت دوں گا كہ بادشاہ تیرے كپڑوں سے بركٹ ڈھونڈیں گے <coughs> پھر ایک زلزلہ کی خبر حضرت وسیم علیہ سات نے دی فرماتے ہیں پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس لیے ایک شدید زلزلے کا آنا ضروری ہے لیکن راست باز اس سے امن میں ہیں سو راست باز بنو اور تقوی اختیار کرو تب بچ جاؤ آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈر سے امن میں رہو ضرور ہے کہ آسمان کچھ دکھاوے اور زمین کچھ ظاہر کرے لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے پھر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات آگے فرماتے ہیں خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی اور وہ اس سلسلہ کو پوری ترقی دے گا کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد آگے وہ مفہوم شروع ہوتا ہے جس پہ بیس ہے خلافت کہ جس پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے بڑے وا شگاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے اندر بھی کئی فرقے بن گئے ہیں تو ان کو ہماری طرف سے جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے دو باتیں بیان کی ہیں ایک کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں نبی ہیں دوسرا کہ آپ کے بعد خلافت ہے ان دو باتوں کو جو چھوڑتا ہے وہ جماعت احمدیہ کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا اور جماعت احمدیہ میں جتنے بھی جنہوں نے سار اٹھایا ہے جو علیحدہ ہوئے ہیں وہ لازماً ان کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ یا تو حضرت اقدس مسیم علیہ صلاح اسلام کی نبوت سے یا خلافت سے اور الحمدللہ للہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان دونوں باتوں کو جو مانتے ہیں ان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہو کر حضرت اقدس مسیح ماحودہ الصلاۃ اسلام نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں اور خلافت کے سائے میں جماعت حمدیہ جو پنپ رہی ہے اس کے نظارے خدا تعالیٰ کے فضل سے دو سو دس ممالک کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آگے حضور فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کاتاب لا اگلی انا اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے یا اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور لان اور تشنی کا موقع دے دیتا ہے اور جب وہ ہنسی ٹھٹا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں غرض خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرتیں ظاہر کرتا ہے اب ان دو قدرتوں کا جو وہ کون سی ہیں دو قدرتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اول نبی اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے نبی کو مبوس کر کے اپنی قدرت کا ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نمبر دو دوسری جو قدرت ہے فرماتے ہیں دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بد قسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معذے کو دیکھتا ہے اب یہاں سے آگے حضرت مسیحم علیہ السلام ایک تو نبی کے زمانے میں یا نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے یا اپنے ہاتھ سے نبی کو قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کو ظاہر کیا اور دوسری قدرت اللہ تضور فرماتے ہیں کہ نبی کو وفات دے کر اس کے بعد جو اس کی جو, جو امت رہ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سہارا دیتا ہے اس کا سہارا کیسے دیتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا جب کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا ولا یو مکََََََََََََََََََََ الحم دینہ ہم الذرت الحم ولاء بد دىم ميں باد أمنا> یعنی خوف امنا يعنى خوف كے بعد پھر ہم ان كے پير جما گے ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا جب کہ حضرت موسیٰ مصر اور کنان میں کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا جیسا کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے چالیس دن تک روتے رہے ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور سلیب کے واقعے کے وقت تمام ہماری تطر بطر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہوا تو یہاں حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ السلام نے مثالیں دے کر سمجھایا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ علام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ علام کے بعد ایک خلافت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جماعت احمدیہ میں بھی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اور وہ حضرت مسیم علیہ سطحۃ اسلام کی وفات کے بعد ہونا ہے پھر حضور فرماتے ہیں سو اے عزیز اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو فرماتے ہیں سو اے عزیز و جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے ہوئے اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی غمگین مت ہو یعنی وہ جو وفات کی خبر جو دی کہ میں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس سے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں تو واضح الفاظ میں حضرت عقدس مسیح ماود علیہ السلاۃ السلام نے اپنے جانے کے بعد دوسری قدرت سے مراد جو حضور مسیم علیہ سلاۃ اسلام نے خلافت لی ہے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میرے بعد خلافت علام الحاجر نبوع قائم ہوگی اور قیامت تک چلے گی اور اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرا خدا تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی خاص خاص خاص فضل سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ کو جب اپنے پاس بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جماعت ہم دیا کو ایک دوسرے خلیفہ کی جو انعام سے سرفراز کیا پھر حضور فرماتے ہیں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہن احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا سو so, ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تباد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے اور سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نظول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعاؤں میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے اپنی موت کو قریب سمجھو تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے یہ وہ الفاظ ہیں جس میں حضرت مسیح محدیہ صاحب اسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے وفات کے دن قریب ہیں اور وفات ایک طبی امر ہے ہر ایک نفوت فوت ہونا ہے ہر نبی اس مرحلے سے گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ السلام بھی قرآن کریم کی روح سے وفات یافتہ ہیں اور حضرت تقتس مسیح ماؤد علیہ السلطل بھی فوت ہوئے اور اس کے بعد جو ایک طبی ایک رنگ تھا کہ جماعت ایک پریشانی کے عالم میں Uh, ہو جاتی ہے جب نبی کی وفات ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیحم علیہ صاحب السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ خدا تعالیٰ دوسری قدرت کو بھیجے گا خلافت احمدیہ کی صورت میں جو تمہارے ساتھ uh, قیامت مت تک تمہارے ساتھ رہے گی اور یہ سلسلہ دائمی ہوگا اور کبھی منقطع نہیں ہوگا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النور آابد صاحب اور اسی طرح اب ہمارے ساتھ غلام مصبا بلوچ صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں مصپا بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں جی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ آپ کے سامنے آج بہنی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب رسالہ الوسی پہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کو دعوت کے اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے اسٹوڈیوز میں شامل ہوں فور ون ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ٹورنٹو کے علاقے سے باہر سامین کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ اور ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام یعنی کوشچن آنسر ایٹ تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں ہم شعر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشیات براہ راست نہیں سن پاتے اور سننا چاہتے ہیں یا کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو صورت میں ہمارا ویب کا پتہ نوٹ کیجیے وائس آف اسلام سی اے آف اسلام سی गुफ्तु का सिलसिला जारी चंद सवाल हैं जो ई के जरिए हमारे तक हम, हम तक पहुंचे हैं वो यह मौजू से हटके हैं लेकिन आ, इस दौरान मुझे बताया गया है, कि हमारे साथ एक साथी लाइन पे हैं उनकी कॉल भी लेते हैं आ, कामरान साहेब लाइन पर हैं कामरान साहेब असल जी कामरान साहब असल आप एर पे बात कीजिए जी वाईक کیا حال چاللہ کا شکر آپ لوگ سنا خیر خریدان جی الحمد للہ الحمد للہ اور میرا منٹ بھی ہے کہ آپ صرف منٹ دیتے ہیں جی جی آپ کا منٹ آپ یہ پڑھی ہوئی ہے یہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے چھوٹا سا ہے یہ میں بھی پروگرام تو اس میں ایک منٹ میں میں اتنا تو کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہے اس میں بے شمار قرآن حدیث کے خلاف کچھ باتیں کافی باتیں لیکن مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے آپ لوگ کرتے ہیں یہ پروگرام آپ لوگوں نے جیسے ایگمٹ کرا ہے کہ غیر احمدیوں کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب غیر احمدیوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو مرزا احمد کو بھی نہیں مانتے میں بھی نہیں مانتا کوئی بھی نہیں مانتا تو ان کتابوں کو کیسے مانیں گے یہ بھی بڑا پوائنٹ ہے تو آپ کچھ کتابوں کا جو ہر دو ہفتے تین ہفتے کتاب پہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس پہ کون آپ سے سوال کرے گا بات کرے گا تو وہ چونکہ پہلے نبوت پہ راضی ہوگا تو کتاب پڑھے گا نا تو وہ مانتے ہی نہیں تو کتابیں کیسے مان لیں گے تو اس میں تھوڑا سا چینج کیا کرے پروگرام شکریہ جناب چلیے شکریہ کامران صاحب آپ آئے اور آپ نے ہی فون کیا اور آپ نے ہی اس کتاب کے بارے میں فون کیا بہرحال آپ کے مشکور ہیں جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیزیں ہیں تو حوالہ جات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیشہ ہماری گزارش ہوتی ہے کہ آپ ای میل کریں بتائیے کس صفحے پہ کس پیراگراف میں کون سی چیز ہے اگر آپ کے پاس کتاب ہے اس کا فوٹو کھینچ کے آپ بھیج سکتے ہیں یا پی ڈی ایف بنا کے بھیج سکتے ہیں آج کل تو سائنس کی سہولتیں ہیں ساری کوئی چیز جو ہے وہ زبانی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کا اس کو لکھ کے بھیجیں تاکہ ہمارے سامن ہمارے جو مہمانان گرامی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ اصل حوالہ ہو اور پھر اس پہ گفتگو ہوگی بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے جاوید صاحب ٹرانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں جاوید صاحب السلام علیکم السلام علیکم سر جاوید جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ جی جاوید جی صاحب سر میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ یہ مجھے تھوڑا سا کیونکہ میں اتنا نالج تو نہیں ہے جی اس لیے آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت مسیح مود اسلام کون تھے اچھا جی کیونکہ مرزا غلام محمد صاحب کا تو پتہ ہے نا سر مجھے کہ وہ تھے جی, جی مطلب آپ کہہ رہے تھے نا ابھی ابھی بتا رہے تھے حضرت مسیح مود اسلام میں نے کہا یہ پتہ کرو یہ کون تھے ان کی مطلب کیا ہسٹری کی ہے کتنے مطلب ارتھ پہلے کے یہ تھے چلیے ٹھیک بہت شکریہ جی جی جناب عبد الاوید صاحب مسیح محدود اسلام کون ہے جی مسیح ماؤود یہ ترکیب ہے دو الفاظ کی کہ ایسا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و نے اپنے بعد ایک مسیح کے آنے کی خبر دی تھی اور اس تناسب سے ہم اس ترکیب سے ہم اس کو کہتے ہیں مسیح ماؤود اور مسیح ماؤود یا مہدی ماؤود یہ حضرت ددس مسیح ماؤود علیہ السلّۃ والسلام کے نام کے ساتھ جماعت دیا ان کا استعمال کرتی ہے جی وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی مسیح ماعود ہیں تو انہیں کو ہم حضرت مسیح ماؤود علیہ السلام زیادہ اصطلاح جماعت میں چلتی ہے تو جب بھی یہ آپ سنتے ہیں تو اس سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ مسیح کا مطلب ماؤد جیسے بھی بتایا کہ وہ مسیح جس کا آنے کا ذکر آ حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وعدہ فرمایا ہے تو وہ یہی امت میں پیدا ہونے والے ایک شخص کا نام ہے نہ کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی حرطیثہ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے تو مسیح مئو سے مراد حضرت مرزا اللامت کا عادیانی علیہ السلام ہی ہیں اس سے پہلے کامران صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ ہم تو مانتے ہی نہیں ان کتابوں کو یا مرزا صاحب کو تو ہم یہ کتابیں کیوں پڑھیں گے حالانکہ اس سے شروع میں وہ خود اس بات کا اقرار انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ پروگرام ہم اس لیے کرتے ہیں حضرت مزہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کے بارے میں کیونکہ مولوی حضرات نے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کیا ہے تو ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں کہ ان کتابوں میں یہ ہے یعنی وہاں تو پاکستان میں ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ان پا... کتابوں میں کیا ہے اور دوسری طرف ان کتابوں کی اشاعت کی بھی اجازت نہیں ہے تاکہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ اچھا بھی کیا ہے اس میں تو وہ چیک بھی نہیں کر سکتا اگر کہیں کتاب کوئی نظر آ جائے تو اس پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے تو ہم یہاں پھر پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ ہے اضحب مسیح علیہ السلام کی کتابوں میں اور وہ جو کہتے ہیں باتیں وہ غلط کرتے ہیں خود کامران صاحب نے ہی یہ بات کی کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اس میں قرآن اور حدیث کے خلاف کئی باتیں ہیں تو یہ ایک بالکل غلط بات ہے کامران صاحب ایک مثال پیش کرتے کہ اس کتاب میں مثلا یہ ایک بات ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو انہوں نے ایک جنرل سی بات کر دی کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور اس میں قرآن اور عدیث کے خلاف کئی باتیں ہیں تو اس قسم کی اس قسم کے پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام کی کتابوں میں یہی باتیں لکھی ہیں تو ہم یہ کتابیں اس لیے یہاں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین کو یہ پتہ چلے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو آئے ہیں اور امام میدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے کیا دنیا کو دیا ہے تو یہ تحریرات جو ہیں یہ ضرورت ہے کہ ایک تو وہ پیغام دنیا تک پہنچے دوسرا جو اس قسم کا پروپوگنڈا کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کے بارے میں ان کا پروپوگنڈا جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے کھل کر سامنے کہ کس طرح وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمت کر کے وہ بات پیش کرتے کہ کئی باتیں ہیں جس میں سے مثلاً یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات تو ایک بات بھی کامران صاحب نے جو ہے وہ پیش نہیں کی بلکہ حسب روایت وہ ایک گول مول سی بات کر کے چلے گئے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد رابط صاحب میرے دائیں طرف اور اسی طرح غلام مصباح بلوچ صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں غلام مصباح بلوچ صاحب ہمارے جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں کتب بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کادیانی علیہصلاۃ اسلام کو لے کر آج کی کتاب ہے رسالہ الوسیع جس پہ آپ بیان سن رہے ہیں اس دوران چند سوالات ہیں جو ای میل پہ آئیں گے موضوع سے ہٹکے کے ہیں لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو شامل کرتے ہیں پہلا پہلا سوال جو ہے وہ عبد صاحب کی طرف سے ہے اور انہوں نے قرآن کریم کی چوبیسویں صورت کی باسٹھویں آیت کا ذکر کیا ہے چوبیسویں صورت جو ہے یہ غالباً سورہ نور ہے اور اس کی باسٹھویں یعنی سکسٹی ٹو آیت ہے فرماتے ہیں انگریزی میں ہے اس لیے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے کیا ہمیں مل بیٹھ کے کھانے پینے میں یعنی مردوں اور عورتوں کو اگر وہ دوست ہیں تو ٹھیک ہیں یعنی لیکن اگر وہ رشتہ دار ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں یہ صحیح سمجھا ہوں عبد الخان صاحب نے چوبیسویں سورت جو کہ سورہ نور ہے اور اس کا باسٹھویں آیت جی جی ٹھیک ہے جی جی یہ سورہ نور کی آیت نمبر باسٹھ ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لولے لنگڑے پر حرج ہے اور نہ مریض پر اور نہ تم لوگوں پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچوں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کوئی گناہ نہیں خواہ تم اکٹھے کھانا کھاؤ یا الگ الگ تو اس پر وہ سوال کرتے ہیں کہ عایت کہتی ہے کہ کوئی گناہ نہیں خواہ کٹھے ہو کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ, -الگ کھاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم م, م, یعنی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ کٹھے بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا سکتے جبکہ یہ آیت یہ بات کر رہی ہے تو یہ سورہ نور کی آیت ہے اس میں حالانکہ سورہ نور ہی کی وہ سورہ نور ہی وہ صورت ہے جس نے پردے کی تعلیم جو ہے اس کے احکام بیان کیے ہیں اس کی پچھلی آیتوں پر آپ چلے جائیں تو آیت نمبر بتیس ہے اور آیت نمبر انسٹھ ہے تو یہ ساٹھ ہے یہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ عورتوں کا پردہ جو ہے وہ ضروری چیز ہے اور رشتے بتائے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے تو پردہ کرنے میں کوئی یعنی ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقیوں سے پردہ کرنے کا حکم اس قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے سینوں پر ڈالیں تو جب اتنی وضاحت سے قرآن کریم ایک مضمون بیان کر کے جا رہا ہے تو وہ پڑھ کے آگے پھر یہ کہنا کہ اگلی آیتیں جو ہیں وہ تو اجازت دے رہی ہے کہ بے شک کٹھے کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ تو اس میں مرد اور عورت کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ مرد اور عورت کٹھے کھانا کھائیں اس میں یہی پچھلی آیتوں کی روشنی میں یہی مضمون بنتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ اگر کٹھے کھانا کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر الگ الگ کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح اگر عورتیں ہیں وہ کٹھے کھاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں یا الگ الگ کھاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں سے یہ نکالنا کہ مرد اور عورت کٹھے بیٹھ کر جو جن میں کے جو کہ نامحرم ہو تو ان سے یعنی وہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں یہ درست نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کی پچھلی آیات جو ہیں وہ مد نظر رکھ کر ہی آپ یہ ترجمہ کریں گے تو پچھلی آیات واضح بتا رہی ہیں کہ کون سے رشتے ہیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ گھریلو رشتے ہی ہیں بھائی ہیں بھائی کے بیٹے ہیں بہنوں کے بیٹے ہیں تو یا خاون کے بھائی ہیں بیٹے ہیں تو یعنی یہ جو ایک کنبہ ہوتا ہے ان کی بات ہے اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں خواہ وہ دوستی ہوں وہاں پردے کا لحاظ ضروری ہے اس لیے یہ ترجمہ اس ترجمے سے یہ نکالنا کہ یہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ ہم خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں کٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں اس یہ درست نہیں ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصفا بلوچ صاحب تشریف فرما ہے مصفا صاحب اگلا سوال جو ہے وہ کاشف صاحب کی طرف سے ہے جو کیلگری سے ای میل کر رہے ہیں انہوں نے پروگرام کو سراہا ہے کہتے ہیں میں ہمیشہ سنتا ہوں فرمائش کی ہے کہ یا اور ماجوج کے بارے میں بتائیں ان کی کیا ان کا کیا کام ہے اور, اور ہمیں ان کے بارے میں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے انگریزی میں اس لیے ترجمے میں تھوڑی سی دقت ہے جی یا ماجوج جی ٹھیک ہے یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ قوموں کا ذکر ہے جن کا آخری زمانے میں آنا آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حضور کی جو حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے دس نشانیوں کا پورا ہونا ضروری ہے یعنی جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر اس کے بعد قیامت آئے گی تو ان دس نشانیوں میں ایک تو دجال کا آنا ہے ایک یاجوج ماجوج کا آنا ہے کہ اس نے بھی ظاہر ہونا ہے اور اور دوسری بھی نشانیاں ہیں ایک نشانی مسیح ماؤد عیسیٰ کے آنے کی ہیں تو یہ ان دس علامات میں سے ایک ہے تو ہمارے نزدیک یہ علامت بھی چونکہ قیامت کے متعلق دی جہاں دیگر علامتیں پوری ہو ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں ان میں سے یہ علامت بھی ایک ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں تو لیکن اس میں پھر وہ سوال کے یہ جی وہ کہاں ہے غیر احمدی حضرات میں تو یہ تصور ہے کہ وہ کوئی قوم ہے بڑی چھوتے چھوٹے قد کی جس کے سامنے کوئی دیوار ہے جس دیوار کو وہ جو ہے وہ گرانے میں لگے ہوئے ہیں تو جس دن وہ دیوار انہوں نے گرا دی تو وہ اس دنیا پر حملہ آور ہوں گے تو پچھلے زمانوں میں اس قسم کی کے تصورات رکھنا تو چلو کسی قدر قابل قبول ہو سکتا تھا کہ دنیا کے حالات کا علم نہیں تھا اب جب کہ ساری دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے اور آپ گوگل میپ پہ جا کر دنیا کا چپا چپا دیکھ سکتے ہیں تو دنیا میں اتنی ساری دریافتیں کی ہیں دنیا کے لوگوں نے تو وہ قوم کہاں چلی گئی جو دیوار کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ دیوار کہاں ہے وہ قوم کون, کون سی ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلا آج تک کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا پر حملہ آور ہونے کے لیے اس دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے تو اس قسم کی تو کوئی بھی دریافت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی اور نہ ہی ہے تو اس لیے یہ سارے تصورات جو ہیں وہ بالکل لغف سے ہیں جماعت احمدیہ کے نزدیک یاجوج اور ماجوج جو یہ لفظ ہے یہ اجن سے نکلا ہے عربی میں اج جو ہے وہ آگ کو کہتے ہیں اور اج سے ہی یہ دو لفظ بنے ہیں یاجوج اور ماجوج تو اس میں ایسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس نے آگ سے کام لے کر کام لینا تھا تو ہمارے نزدیک وہ قومیں جو ہیں وہ قوم وہ یہ مغربی قومیں ہی ہیں جنہوں نے آگ سے ایک انقلاب دنیا میں پیدا کیا ہے تو پہلے جو ریولیوشنری دور کہلاتا ہے اس میں سٹیم انجن کا بڑا کردار تھا ٹرین جب آئی ہے تو دنیا میں یہی تھا کہ ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے تو وہ اسٹیم انجن یہی آگ پہ کام کرتا تھا اور اس کے بعد پھر موجودہ دور میں بھی یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے خاص طور پہ جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں جو جنگی بیڑے ہیں جہاز ہیں ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ آگ پر ہے جہاز ہوں یا بڑے بڑے بحری جہاز ہوں یہ سب جو ہیں وہ اس پہ تیل پر چلتے ہیں اور تیل جو ہے وہ آگ کو ہی جنم دیتی ہے تو اس آگ کو انہوں نے استعمال کر کے دنیا پر حکومت کر لی ہے تو یہی وہ قوم ہے جس کا یاجوج اور ماجوج کے لفظ میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو ہمارے نزدیک یہی وہ قوم ہے جس نے اتنا بڑا یعنی اور یہ جو جاجوج معجوج ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر حملہ آور ہوگی وہ آگ کے ذریعے ہی یعنی جس کے پاس یہ ہتھیار ہیں یہ جہاز ہیں وہی وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو یہ اسی کے لیے اسی لیے ہم یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ سارا نقشہ آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ یاجوج اور ماجوج میں کھینچ دیا ہے تو مغربی قوموں کی جو سیاسی یا ان کی معاشی ترقی ہے اس میں یہ اشارہ تھا اور یاجوج اور ماجوج انہیں قوموں کا نام ہے زاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النورابد صاحب اور غلام اسپا بلو صاحب تشریف فرما ہیں ہم ای میل سے سوالات لے رہے ہیں اور اگلا سوال تو نہیں ہے تبصرہ ہے اور انہوں نے اپنا نام حفشہ ون ٹو فور لکھا ہے اور یہ لکھتے ہیں یہ لکھتی ہیں جماعت کا بہت احترام کرتا ہوں so, لکھتے ہیں لک, لیکن کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کی طرف سے جواب موصول ہونے پر تسلی ہوگی لیجئے آپ کا آپ کی ای میل ہم نے پروگرام میں پڑھ لی اور آپ کو خوش آمدید کہا آپ ہمارا پروگرام سنتے رہیں اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں اسی طرح آپ جو ہمارا ٹرانٹو سے باہر کا نمبر ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ٹورنٹو سے باہر ہیں کیونکہ آپ نے اپنا شہر نہیں لکھا اس لیے میں عرض نہیں کر سکتا کہ آپ کہاں پہ ہیں لیکن نہیں, آپ کو دعوت. یہ جو لکھا ہے کہ کانٹیکٹ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ انہوں نے وہ رومن اردو میں لکھا ہے جی تو میں حرف بحرف پڑھا نہیں تو اس میں یہی ہے uh, پہلے تو ان کا نام بھی ظاہر نہیں ہے لیکن ان کا کام ہے کہ وہ جس شہر میں ہیں جی ہوں بے شک کانفیڈینشلی ہمیں ای سے پوچھ لیں کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں تو اس شہر میں جماعت احمدیہ کہاں ہے یا اس کے قریب کون سی جماعت ہے جہاں میں رابطہ کروں تو پھر آپ کی شکایت بجا ہوگی کہ میں نے اپنا یعنی یہ سارا ایڈریس وغیرہ دیا رابطہ نمبر دیا لیکن مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تو اس طرح مبہم رہ کر اور صرف ای میل سے کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہاں ای میل تو اب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا شہر کا نام بتائیں کہ میں اس جگہ رہتا ہوں تو جماعت احمدیہ سے میں کیسے رابطہ کر سکتا ہوں تو ہم پھر آپ کی کریں گے ٹھیک ہے اگلی ای میل عمار احمد صاحب کی طرف سے ہے انہوں نے شکایت کی ہے السلام علیکم کیا ویڈیو نہیں آ رہی پلیز سینڈ می دا لنک جزاک اللہ ویڈیو آج کل جو ہے وہ نہیں چل رہی کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ جیسے اللہ وہ چلے گی ہم اس کا اعلان کر دیں گے اس وقت واقعی ویڈیو نہیں آ رہا صرف آڈیو آ رہی ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں 1007 پوائنٹ سیون کی فریکوینسی پہ جس پہ یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے یا آپ سے چند منٹوں کے بعد ہم موو ہو جائیں گے اے ایم فائیو تھرٹی پہ اس فریکوینسی پہ آپ سن سکتے ہیں اور اسی طرح وائس آف اسلام کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جا کے یہ پروگرام سن سکتے ہیں اور اسی طرح جو سابقہ پروگرام ہے ان کو بھی سن سکتے ہیں سامعین ان کے ساتھ ہماری اس فریکوینسی پہ جو وقت ہے وہ مکمل ہوا عبد عابد صاحب اور مصباح بلوچ صاحب دونوں ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیا آپ پروگرام میں آئے خاص طور پہ رمضان میں افطار کے وقت پہ بہت بہت شکریہ کنٹرولز پہ اظہر احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ اور سب سے بڑھ کر سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام سنا ہمارے پروگرام کو رونق بخشی انشاءاللہ اللہ اس فریکوینسی سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور چندی لمحوں میں آپ کے ساتھ اے ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی پہ ملیں گے تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> Eh Madiyyat Zindama Eh Madiyyat Zindama Eh Madiyyat You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Eh Madiyyat Zindama Eh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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Aaj Chirala har ghar mein hai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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت